رسالہ تحط نوسیا نارے گوسیا حضور قبلہ شیر اسلام درجمان حقیقت شمشیر بینیام حضور قبلہ مفتی بدری احمد چشتی سے حضور قبلہ خواجہ محمد شبی چشتی سے سمجھ آئیے سونا کسی صوفی بزرگ دا فقیر کا دا نظرانے شیر مسجد لکھا ہوں غو سے درمیان او لا محمد درمیان امبے جا مطلب گو سے آزم ولی ن جبی آ کرم رسولا خا تام لمبیا خاتم تام اولیان خا تام لمبیا نے نبیا تر لے رہے یہ خاطا محل اولییا نے اولییا اور لا تو مناسبت ہے جی نا بیان کرنی ہے آخر اس اللہ دلی جو فرمایا ولییا نے جی نبیا نبی پاک نے اینا پیاریاں دی یا باپ بیٹے دیا شریک نہ کیونکہ بہت فرق کیا تو مناسبت کیڑی کیڑی چیزوں جنیاں میری سمجھ آئی ایک جناب سامنے بیان کرا گا ٹھیک پنجابی یہ مطلب بنے گا نا روس آزم ولی بیٹھے انج پب دے جی نبیاں چ نبی پاک تھب گ اللہ بتھیرے ہوئے ہوں رہے اینا نو نبی پاک خاص مناسبت جو ہندو پی وجوہات نے یہ سامنے رکھنی اس نان کرنے کو پہلے تمہید تور پہ گزارش ہے کہ فضیلتا شانہ کمالات اللہ لا شریک مولا دی مخلوق دے اندر دو طرح دانہ فضیلتا کمالات دو قسم دک ہند وی بدنام ل... بدنام لفظ چ نہیں لینا واہ یعنی موہبی عطائی اللہ تعالی دیا دیتی واہ بی مانا اتائی ہوتا ہے. بدنام معنی چھڈ کے واہدیوہی آتا جبلی خلکی اللہ تبارک و تعالی دیا ودیات رکھیاں بندے دن پیدائشی طور پہ اطا ہوسم دیا فضیلتا دجیا ہوں کسبی محنتی حاصل کیتیاں محنت مشقت ریاضت تو بعد کیونکہ فضائل اخلاق بزرگ فرمان دن ایک سب نال, عطا سب نال بھی حاصل ہو تو فضیلتا دو قسم ہو گئیاں ایک اللہ دیاں دتی ایک بندے دیا اللہ وہتی تخلیقی بغیر عمل کو کوئی عمل دخل نہ ہو کوئی کسبر دخل نہ ہوتی کمائی والیاں اتا ہوئی وہ جہاں بندہ محنت کرے مشقت کرے ریاضت کرے استا ہو, ہو گئی کمائی والیا کسبی دو تب جہان جسم ایک جیسے نہیں بنے کوئی جمدیا ایک ہو سکتا ادے شیر دور جمدیا پانچ شیر دلہ یہ کوئی بندے دی کمائی دی. ماسا بھی کسب دی مداخلت نہیں مہادات آئے چھوٹا بناوے وڈا بناوے دخیم بناوے جسیم بناوے کائنات بھی ہر شاید چھے فرق جبلی خلقی, خلقی تو آنو تقریبا ندر آوے اسے چھ بندے نو دخل بندے دے تے محنت نو دفاع نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یہ شروع کرنا وا کئی فضائل کئی شانا آپ ایسیاں نے جڑیاں جی اللہ تعالی نے آپ رکھ چڈیاں نے آپ کمائی تے تحنت کسب نال نہیں ملی نے فرمایا کن تو اولا نبی جینا فلخل آخرا ہم اللہ حسن روایت ضرور ہونی ہے ترک متعدد نے سن کافی نے فرمایا میں پیدائش چ سب نبیاں پہلو ہوں تو تے اعلان نبوت چ سب نبیوں تو بعد بےفک آخر چلکت عمل ٹھیک آئے مگروں نے بنے پہلو نے یہ دونوں فضیلت خاطم خاطم ان نبی جی ہونا او نبی جین ہونا دونوں ایسی ہیں کہ اللہ تعالی نے روزے اوپن عطا فرما دیتی او دے سونے دے کسب کا کوئی دخل دا سمجھ آئی نہیں سمجھ آئے گی نہیں آپ ذات شریف رعوف و رحیم رعوف و محققین علماء نے فرمایا ہے یعنی ملا عبدالحکیم سیالکوٹی سیال کوٹی جیسے اور ہور اس سطح دے تحقیق کرنے تحقیق کرنے والے لوگاں فرمایا ہے رفت روف کا مانا ہوں مصیبتاں ٹالے دکھ ٹالے رحیم کا مانا ہوں جڑا سکھ لیا اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے نبی پاک کی یہ سفت جیبے بیان فرمائی ہے روف پہلے رہی بعد دکھ ٹالنا یہ ہوں اہم پہلو لیا ہوں بعد جی کہ تخلیہ پہلو تخلیہ بعد یعنی کسی بھانڈے نو پہلو خالی خرید بعد چن خریدا ہے تخلیہ خالی کرنا تخلیا کرنا تو روف رحیم اللہ تعالی نے روز اول تو آپ نا چڈیا کیوں االا کھولو کن اویم آپ اخلاق عالیہ محنت اور کمائی نال حاصل نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ نے روز اول تو آپ نو ہر خلق کے عظیم دو تے غلبہ دتا ہے جیڑا علاقہ پہ حاصل ہوں جی میں سواری دے اٹھتے بیٹھا ہے تو بے تکلف جو تکلف تھلے سواری نو ہیں جو بوجھے ہوں دے تے سرکار پاک نو اپنے اخلاق آلیا اپنیاں سونیاں صفتاں خسلتاں آدتاں کما کے حاصل نہیں کرنی پیا اللہ تعالی نے سواریاں سواری کو سارا سویا خسلتا آپ دے تھلے رکھیں اور آپ قدرہ مفتی پدریا مجسٹری صاحب اسلام منادر اسلام حضور کبرا مفتی فدریا احمد چی صاحب ہزور خواجہ چشتی صاحب آستان آریا میں بباز شریف آستان آریا میں رباز شریف تو مجھے آگے سونا کہ نہیں سبحان اللہ کل آلات سو خلق تھے عظیم بزرگ فرمانے تھے آلام کہنے سے نقطۂ ہے کیا آپ اخلاق آپ سویا سفت آدت خسلتا تک اپنے پیدا نہیں کرنی نہ بلا تکلف جدر بھی رخ اور سب سوہنیا آدت سفت سرکار پاک دے سمجھ قدمہ پاک لگیا آخر کیوں نہ ہو کیوں نہ ہوئے سرکار کا قبضہ اور غلبہ اخلاق عالیہ دولو کے عظیم اللہ تعالی فرمایا نا کہ نعمتیں بانٹ کا جس سمت وہ ضان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا جس ذات پاک نے اخلاقے عظیمہ نو تقسیم کرنا سی اور غصے آزم ورگے بننے سنو اپنے آپ تکلف کرنا پڑنا نا نا. آپ دوسری فضیلتاں وہ بھی ہیں جیڑیاں کہ آپ دے کسب محنت اور کمائی اور آپ دے آپا دی کمائی امت دی کمائی دا نتیجہ دی. یا کمائی دی بجائے امت دی آخو خدمت سرکار دی محنت امت دی خدمت دا نتیجہ بھی فضیلتا ہے یہ بھی قدرت نے نظام بنایا سمجھ نہیں لگی نا. مثلاً وہ کہڑیاں نے ہن انت... اللہ اکبر و کبیرا مقام محمود جہد تین نام نے مقام وسیلہ مقام شفا ات اور مقام محمود یہ ایک ایسا مرتبہ ہے ایک ایسا مبارک مقام ہے جیڑا جہز محشر آپ ملنے قیامت آرے دن ملنے اور وہ او کہی شہد نتیجہ ہونا ہے آپ دے تحجد،, تحجد والی نماز اور امت دے درود و سلام اور دعا غلامت آکا دی, آقا دی محنت محنت انہوں دی کیڑی فتح گی مقام محمود مق... قیامت نہیں اتے کھلون گے حمد ہونی ہے ہر پاس سرکار دی ہی حمد ہونی ہر کسی دشمن سجڑنے ویک کے آپ کے حمد کرنی ہے مجبور کے حمد کرنی اور کوئی بندہ اتھے کیونکہ اختیارات اتھے مسلوب ہونے نہیں مالک یوم الدین نے قبضہ اپنا مخانے فبس قرو کل یوم حدید اتھے پتہ لگنے ہے ہر کسے نہیں پام کافر ہونا پام مومن کہ اللہ تعالی نے واقعی جو مقام محمد پاک دیتا ہے ہر ایک حمد اور سنا محبوب پاک دی کرن مجبور ہو مقام وسیل ہے مقام, مقام شفا تلکبرا تین نان قرآن مجید میں حضور دی ہمت اور محنت میں دا نتیجہ یہ جتھے بیان فرمایا پورا نے مجھے فرمایا فتح کا بک مکام شمو د محبوب رات نماز پڑھنی فرض نے چھویں نا تکبیر نا رو فتحجد نافلا کلک صرف ظاہر کی فرض آسا یب آتا کبو کا مقامم محمودہ ترسا یقین رکھو تو پرور دگار مقام محمود عطا فرمائے آساد مانا یقین نال مہادیش واسطے کیتا ہے کہ نسبت اللہ تعالی کی طرف سے پھر آسا لانے میں حکمت کیا ہے کیونکہ یہ قسم سے تعلق رکھتا تھا تو کسب دے معنی نو ظاہر کرنا کرنے کی کسب کرنے والے کو امید ہی رکھنی چاہیے اس ذات پاک کے یقین ہاں بے ادبی شمار ہو لہذا آشا بول کے اس طرف اشارہ مقصود تھی کہ کیونکہ اخلاق علیہ میرے مستفا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قبضے چ لہذا دی نے شانک یہ ہوئی ہے کہ اے ہمیشہ میری طرفوں ان واعہ اور واع پکا ہوگا میرا لات یخلف فل لیکن پھر بھی ہے کسب تو کسب والے کا حق بنتا ہے اللہ کے سامنے یقین کی بجائے امید میں میرا تو وہاں ایک ادب سکھانے کے لیے اتبنی ربی فن تادی فرمایا میرے پروردگار میں نے ادب سکھایا ہے تو بڑا سونا سکھا چھ جنو نے اخیر کر دتی احسان کا معنی ہوتا ہے کمانا کمال خوبی تک پہنچا دینا تو احسان تادی دا مطلب ہے کہ جو اخیر نے بعد چ ہو جین خاطم تو تمام اخلاق تمام آداب تمام مکارے میں اخلاق اتنے پورے ہونے سن سم آ رہی کہ نہیں ادبی فا صنعت آدی دے اپنے حبیب نو ادب سکھانے آسا بولے گا ورنہ اللہ کی طرف سے علماء فرماتے ہیں آسا مین اللہ ہے الرسول رسول ہے مین یقین اللہ رسول کی طرف سے جب آسا ہو وہ کاری یار امید ہے تین دے دیا امید رکھ تین دے دیاں گے تو وہ پھر وعدے پکے ہی ہوں گے سمجھ نہیں آئی تو عزیزم فتح عز عز عز عز کا عز نتیجہ مقام اللہ محمود ہے جیڑی اپنا دعا پڑھنے اذان تو بعد کی آخر اللہ مربہ دل بالقائمہ محمد انل وسیل ویل و درج تر رفیہ و بف مقام مخمود الری الذي اللہ اے اس دعا کامل ملدر اب نماز کامل در محمد, محمد کو وسیلا فرما لبنا جو محمد کو وسیلہ تا فرما ویلا درا مقام رفی اور مقام محمود فرما اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ جس مقام محمود کا وعدہ کر ہیں مولا واٹ آسا معلوم ہوا اتنے واضح ہے عصا معلوم ہوا آسا یہ ہوئی وعدے آن رکھد ہے تو گل پکی ہو گئی کیونکہ رب دا وعدہ پھر نعرہ جگوی نعرہ نا نئےریبر استاد چشتی سے استاد مفتی پدر چشتی سے بس اللہ رسول اللہ دی بات معلوم ہوا علماء دی گل پہنچ کے فرما فرمائے کہ اللہ رسول کی طرف سے آسا یقین کے لیے ہوگا اللہ بھی وادتا ان لاتی اے اللہ تو وعدہ خلاف نہیں کرتے تو معلوم ہوا آسا واد واسطہ ور سکھنا شفا اور پربردگار دگار آپ دی شفاعت سانو عطا فرمائے کیوں آخا گیا کیونکہ مقام محمود کا نام ہی وسیلہ ہے اور مقام محمود اور وسیلے کے مقام پر کھڑے ہو کر آپ ساری کائنات کافر مومن سب کی شفات فرمائیں گے تو جب آپ نے حل دی شفاعت کرنی تو اتنے نال آخیا گیا ورژنا شفات اور مقام وسیلہ مقام محمود مقام شفا تبراہ شفا تاں پہ بولنے سگرا شفا تو چھوٹیاں ٹھیر ہون گیا سہ کرن گے ولیاں کرنی ولی کرفزا کر آلما کر جی آپ اپنے درجے دے مطابق مومنہ کرنی لیکن کبراہ بڑی شفا حساب کتاب شروع ہون دی ہو سارے جگ نے چھٹنا یعنی کافر، مومن، سب، کیوں؟ تاں تے ہر کے سے حمد کرنی ہے، بھئی ایتھے تے ساری خدا پھر وخایا جائے گا جی وسیلہ ہے نا بھی ساری خدائی اللہ پھر وسائل تھلے آپ ایک خاص شان جہد فرمایا گیا بمار اظہار ظہور میدان آپ <سؤال> ایک ایسا مقام اس مقام محمود نہ کے اکبر نے بڑی تفصیل بان کی او دا نقشہ اگر پیش کیتا جائے تو سندیا گش کھا کے بندہ اللہ <سؤال> جڑا اس مرد حق نے کش کے کی بیان کیا مقام محمود جنت دا میدان ہوں مقام محمود مقام وسیلا جنو کہ آ محمد محمد وسیلہ دا فرما یہ لفظ بھی پیدا کر آپ تو خود وسیلہ ہیں تو پھر وسیلے نے وسیلہ دے ایک مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ آپ وسیلہ ہیں تو وہ مقام عطا فرما جہاں پر ساری خدائی کے سامنے ظاہر ہو جائے محمد خدائی کے وسیلہ ہے نارا تقبیر نار رسانہ نقطی نار خوشیہ حضور مفتی پدریا میں چیش اس مقام نو سلطان نے اپنے لفظیں بیان فرمان دے بے بسم اللہ لفداج اللہ کر بسم اللہ اس اللہ دا اے بھی گہرا پارا ہو سرور عالم عالم نال شفات سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا درد نبی جس کا ایڈ پسارا ہوں وہ نیت تین دے بہو بہو وہ نیتری نام ت بہو جنا ملیا نبی سہارا پیادہ تحجد پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ دا تحجد پڑھنا لوکاں دی لوگ ورگا نہیں صدقے جانا یا تحجت دا حکم ہو جائے رات دے کچھ حصے جاگن دی بجائے پوری رات ہی جاگ گئے تے جاگ جاگتے بھی رہے نے پیرا مبارکا ترم آ گیا آخر اللہ تعالی نے ڈکیا محبوبہ رات نو تین لے حق پورے نے تحجد اتا فرمائی تحجب مبارک ہے لیکن خالی تحجد نہیں اتنے ہوں کیونکہ گل وسیلے دی سی نو وسیلے دی, دی دولت عطا آنی سی ان کا حصہ بھی پرور دگار میں پوا دیں ماہر نہ رہوج ماہر رکھنا کرو تی خدمت کرو میرے محبوب تے درود پڑو یہ دعا منگولہ مر بہد ہی آمد کا نیل وسیلا اے دعا منگو نال درود پڑھو جدو درود پڑھنے کہنے آنے اللہ سا محمد اللہ فرماندس درود پڑھو اسان رب کرنے اللہ ہما یا اللہ پہ اسان پڑھنے وہ پیج د اسا پڑھنے کی مطلب دعا منگنے یا اللہ رحمتہ پے او عرض کرنی ہے جڑا رحمت دا مالک ہے پھر انو عرض کری دا یا اللہ تحمت اللہ درود پڑھ نہیں اساں پیج دے نہیں اصا پڑھن والے ہیں وہ پھیجن والا ہے اسا یہ ارد کر سکنے مولا رحمت تو بیچنیا نہیں رحمتہ انا دی شان دے مطابق تو ہی بھیج سکنے اسا کی کر سکنے یا نہ ساڑے کڑ کو چاہے لہذا اللہم صلے اے اللہ تو درود پہجونا تے رحمتہ پہج اس درود اس دعا محبوب دی تحجد دا نتیجہ قیامت نو مقام محمود تے وسیلہ ملنائے سرکار دی شان ظاہر ہونی ہے امت دی خدمت دا نتیجہ شفاق نصیب ہو جانے آرے رسالت ناری رسالت سال تحقیق علماء اہل سنت اچھا اور سنگیو یار سمجھ جو ہے زندہ باد چل بہش او بحث کتیا رکھے تو بڑی گل توجہ ہے تو ہن سجنا مقام محمود وسی اے او مقام ہویا جیڑا کسب محنت تے کمائی نہ کمائی کے بھی محبوب دی اپنی اور امت دی دو رلیاں ٹھیک ملیا او مقام ملیا معلوم ہویا مقام مرتبہ فضیلتا واقعی دو تر ہوں ایک رب سونا چڈ دکھ چڈ دتا اور دوسرا کمائی آیا جی سرکار پاک نے مقام محمود کی گل سمجھائی جو کیتا وہ دلیل سابت ہو گیا ہو گیا فضیلتھا دو قسم دیا بن گئیں پکے پیڈے حوالے ادھر ادھر نہیں گیا نہ کوئی ضعیف روایت پڑھی ہے نہ قرآن پاک دی آیت اور صحیح روایات ٹھیک ہے نا تو فضیل دو قسم دیا ہو گئی محبوبے خدایت نظر ماری تے تاں. تے تا غوث پاک میران ہے ادھر نظر مارنے یہ بھی ادھر بھی اوے ہی نہیں جی غوث عالم گرمیاں محمد درمیان نارے تقمیر، نارے رسالت نپنی نار سالت ناری علماء اہل سنت توجہ فرما سکنا شرطا شروع لگی رب ہوگیا شریک مولا نے روز اول تو پاک محمد کریم نو نند شانا نوازیا غوث پاک میران نوازیا پاک محمد کے وسیلہ مبارک نال اتنے ہوں دلا واسطہ کم نہیں پاک اوس پاک میران پاک محمد کریم اپنے ابا جی کبلا کے وسیلے مبارک نال حضور سید آب جد اللہ ربی اللہ تعالی نے توجہ رکھنا درا میں ادھر نبوت واسطے انتخاب پہلے دن تو وسیلہ مبارک نال ولا انتخاب پاک روح مبارک اوس پاک کا میں پیا ہے صاحب فرما نے مولا علی سرکار تے پاک میرا دو ایسے بزرگ عجیب ہوئے نے دیا مبارک اللہ تعالی نے جسم شریف پیجن تو پہلو انہیں بنایا ہوا سی اے مریداں دی ارواح دی تربیت بھی فرمایا سن اور نبیا دیا جنگ خاطم بن کے مدد بھی فرما ادرداب پہلے دا اب دی خاص خدمت مولا علی سرکار باقی ہر ایک اپنی شان جی ہے میں شان پاک مولا علی اور سرکار کا کیلط نہ لے لو اس واسطے گجربی فضیلہ سے لیکن ہے ملی ایسا ہے جڑائی دندر خاص جیڑا انہوں نے درخواست اللہ تعالیٰ نے ادا فرمایا ہوا سی آپ آب فرما ابل جس وقت مبارک نے جنگہ میں جا خدمت میں فرشتے جا مدد کرتے سن فل مدب اللہ دے مبارک فرشتے تدبیر فرما دے نے میں او تدبیر کر دے اللہ پاک دی مبارک فرشتیاں دیاں پاکاں دیاں روحاں مبارک بھی تدبیر شامل ہو جا فقیراں دیاں روحاں بھی تدبیر دے اندر شامل ہو جاندی ہے نور ذرا توجہ اے مناسبت پاک غوث پاک میران اور دوجی مناسبت خاص میں آیت مبارک پڑھیے خاتم النبیین سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فضیلت نبیان رسولان پاکان دے وچ واحد نبی رسول نے جیڑے ممبر دکھلو کے سرے آن قینات نے مخاطب کر کے فرمان نے آنا سید و قلد آدم یوم القیامہ والا فخرہ فرمایا لوگوں میں اولاد آدم دا سرداران اولاد آدم سردار فخرا مطلب فخر نہیں کیا مطلب امر توجہ نہیں فرمائی کئی لکھے نے ایک ماں نے لکھیا میں اولاد آدم دردار فخر نہیں کیا مطلب امر میں اپنی طرف فخر دے تک برد نہیں کہہ رہا پاک ذات امر فرمایا اعلان کر محبوب اعلان کر دے دس دے میں اولاد آدم دردار ہاں یعنی بنی نو آدم آدم سلام کی اولاد آدم تو نو آدم مراد ہے ساری نو آدم دا جمع امام الروف المناوی رضی اللہ تعالی فیض القدیر کے اندر لکھا ہے آپ فرما دے اولاد آدم نو آدم مراد ہے تمام نو آدم دردار ہوں آپ علیہ السلام نے فرما ولا فخر آ فخر نہیں کی مطلب اللہ دا امر آیا ہے؟ اس امر دے مطابق میں فخر لا فخر میں فخر نہیں کرتا کی مطلب اگر فخر کرنے، تو تسی فخر کرو کہ میرے جیسا آقا مل گیا ہے، میں کا ہو کے میںکا ہو کے فخر نہیں کرتا میں رب کی بنتگی میں فخر کرنا وا تسا میری آکاہی نارا <تصفيق> رسالت نارا خلافت سی مرشدی سدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام, غلام, غلام, غلام, غلام یہ رسول میں جی صبح نہیں نو فخر تک ہو فخر بندگی دوسرا مانا فخر نہیں اتا پر فخر نہیں نہ ہوں فخر ہے میں والے کرے فخر کرنا میرے نال وہ میرے نال میں نو ذات آسات فخر کرنا ہوں. آنا آدم سد فخر میں اولاد آدم کا سردار فخر نہیں الان کیا محبوب خدا نے کھلو کہ کسی نبی رسول نے نہیں آرتی آپ کسے نبی نہیں آخیا اور اتنے لفظ میں یوم القیامہ کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں قیامت کے دن کی مطلب کہ اتر مت کچھ ہم جو تھالی تعبیر دلیل ادھر ہو جب دلیل اتے ہونی ہے تو میں پیاخنا میں آخا تا آپ پتہ لگ جائے گا باقی تڈے کو سرکار توجہ ہے یا آو کی تدکے جا پی پا محمد کریم نے یا دعویتا گو سے پاک میرا جی؟ کیوں وہ نبیا کا سردار اے آدھا سردار ہے جے مقام محمود نبیا پاک محمد کو لیا گاؤس پاک میرا کو آنا ہے کر کے آپ فرما منبر دیکھ لو کہ بغداد کتاب کو سندانا امام شتنوفی نے بہجت لکھی ہر دسانا اس گل دو اور بڑا واحد بڑا امام ابن حجر عسقلانی امام ابن حجر عسقلانی جیسا محدث بھی غوث پاک میرا پاک بھی شان دے اندر کتاب لکھیے تن ناظر مرحبا اے دے کوڑے تن ناظر فی شیخ پاک میران میرا حالات دے اندر آپ لکھتے نے غوث پاک میرا من پر دے کلو گے سونا نبی سردار مولا فخر کوئی نہیں فرما کلے ولی اللہ, بلد اللہ, بلد بلد بلد اللہ بلد دے جتنے ولی نے انہ سارے ان سارے کی گردن بلد بلد بلد بلد میرا بلد ایک بلد بلد بلد جتھے جتھے رب لگا کوئی ولی بیٹھا جی ہر ایک نکاونا پیا جی آپ نے بدرگا لکھی کہ غوث پاک میرا بھی اللہ اپنے دنیا دے جہان پیلے قدم نہیں سی رکھیا پہلو ہی اللہ ولی دا رہے سن بگداد جنو رب کی طرف حکم ہونا ہے سارا کی گردن دے گواہ ہو جاو انہیں جدو آخنا اصا ہوں رے تک ن اکرام، استاد شریف جس حالے اللہ پہلوں پہ دس دینا اگلے لو بھائی اللہ دا مرا نا نبی پاک تجلی گے دی زبان شریف تے. سونے نے اسلے اچھا ابدل قادر نام دا فقیر اعلان کرے گا اصا سر جی بیٹھی جسے آپ پیدا ہوئے بھی اس زمانے والے آخر ہے کہ وہ آ گیا آکھنا ہے میرا قدم گردن بیٹھے جس شان ہوئی اور جڑی انہوں واسطے ہی بلکہ ای آخو اپنے نانے پاک دی شان مبارک سارے ولیاں نے گردنا چکائی خا جی چشتی اج میری میرے سرکار پیر مہرے کو لکھتے آ فرما نے چشتی جی فرمایا لال اصیا گردن کی اکھا تے اکاڈے سر تے تیرا قدم تک بھی رسان وہ سرداری دا مقام پاک محمد نہج اور امت دی خدمت نال پا ملتا ہے اور غوث پاک میرا نو یہ مقام اتو کے اعلان پیا ہوتا ہے ہاں ہاں ہاں دخل دو چیز دخل ہے ایک غوث پاک دی اپنی محنت نو دخل ہے دوسرا امت رسول دی خدمت نو دخل ہے کہڑا کہڑا الاد آہ بندیا اللہ دل نا رب دے قبضے جاندے نہیں لگتی ووٹ پاویں لبھ ہے لیکن دل تھان لبنی بڑی ہے یہ بہاد اللہ دی عطا ہوتی ہے ادھر ویخوش پاک میرا رضی اللہ تعالی عنہ. دل کی تھی اور اللہ سونے ہی کرائیے رب سونے دتی ہے کی وہ محبوبے دعالم اللہ دے پاک رسول تہجد اور امت دی خدمت نال مقام پے پا پاون دے نے اور غوث پاک میران ایناں نوں سرداری پے ملدی اے سارے ولیاں دی تے آپ دی محنت ریاضت مشقت مجاہدہ او الگ نے لیکن امت مصطفیٰ دی خدمت ایک عجیب الگ اے او کیڑی او امت پر اے مصطفیٰ تے درود تے دعا منگدی اے غوث پاک میران دی یارنی ماتے نوش فت جی ترو لوکا دن رکھا تو مجبور نے سرکار دیارگاہ خدمت پیش کرنے <تصفح> دل مجبور نے روس تو ہوں میں آکن لگ پئی تو میں یارویں دتی بیٹھا ایتھے دے پیر باہو ورگا جہاں ملی او دیکھ دے, دے آر جی کیتی بیٹھا سونے کبھیل جا کری قسم کی جبرت میری جان ہے کی نقش بندی کی زور کی کا کی چشتی کی شاذی کی رفائی سلسلے کا بھی ہے پاک میران کی یارویں می دے حصہ ضرور پیش کردہ کیوں رب سونے رکھا دلانچ دروت ادھر خدمت کرو یارویں ادھر خدمت کرو شفات محمد بھی مل جائے گی تقویت رسالت، رسالت، جنہیں یار بھی نہیں روک سکتی میں غور کرتا رہا ہو محبوبی ابراہ جتھے کائنات جاؤ گے کسے پیر نام علاقے شہر ملک ایویں عجم اجم چاہے عربی عرب عجم ایڈ مشہور غوث پاک واحد ذات نے جتھے رسول اللہ دا ڈنگ کا وجدہ اُنائے نا غوث پاک میران دی یاروی تے آپ دا لاراؤ کے جتھے مردی جو انہوں کہیں دے نا محبوبیت قبراء اللہ باد اولا شریف مولا سد کے لوا جب کسی پیار کرتا حدیث جبریل اعلان کر دے میں فلانے نو پیارا بنا لیا تو پیار کربریل دا اعلان مقام تک جانا کسی کسی میں کسی دا مقام مرت پائے اتنے تک جانا لوگ دلانے پیار اللہ دے پیار دی دلیل بن دے لیکن سد کے جاس پاک میرا بابو نے دالم اور پوری خدائی وہ نا پیار کر دی ہے ہزور واؤس پاک میرا پوری خدائی غلامی دا شرم ادر ویگ پیر باہر سکار وی ہاتھ جوڑ کر جنہوں کا پیشاب ویک کے ہندو مسلمان ہو گیا پشاب ہندو مسلمان پیاؤں ہے وہ بھی ہاتھ جوڑ کے آخلا سی نو سن فری جات پیار دیا سن راہ پہ میں آخ سنا کھو اور نہ کوئی اید میں ساڈے پتیاں والے وہ در تو تک نا نو میں بچے ہوں دے, دے میں بچ گناہ دے بہتوں <tries> بخشا <tries> <tries> <tries> <tries> <tries> سرداری کا دعوی نبیا چاگ محمد ولیا بچ پاگ چوں محمد درمیان امبیا سمجھا رہی نکلیا توجہ فرماؤ پاک نبی سرور دیدات مکھی نہیں سی بی پکی گل ہے نا غوس پاک میران دے بدن دے مکھی پکی گا آپ تو پوچھا گیا حضور مکھی کیوں نہیں بہن فرمایا میٹھے یعنی گندگی جو آپ گندگی ہزورایا میٹھے سڈے کو دنیا کا میٹا نہ آخرت میٹا سڈے کو میٹھا اصا رب نہ لائیے نہ ادھر نہ ادھر بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا بندی وہاں جینے کی مہاجی نے کتاب نر رسالت نیری سالت نر غوثیہ علماء اہل سنت دنیا دا میٹھا لگا ہے نہ آخرت اساں صرف رب کے آشک وہ دے طلبگار ہاں یہ ایک جی سرکار پاک پی سی تالیماس کے گل فرمائی کہ طلبگار دو مجھے آنند نہ رہو خالک رہو ورنہ آپ دی مناسبت جو قائم کرنے سی محمد اربی نہ لا تالا مکھی نہیں بہن دتی قربان جاو آپ جس نے دباس دبس دبس شیرہ وہ شیرہ دے سن مرشد بھی ایسا عجیب سی وہ شیرے تو کدی مکھی نہیں سی بھائی لیکن گل جڑی سنان لگا مناسبت آجیب نہ فکیر نے مرشد بھی آپ شفاعت دا محتاج شاہ جی بلا پڑھ کے کتاب کا حوالہ دے چڈنا قلائد الجواہر امام تادفی دی ہمبلی مذہب نے کوش پاک دے مذہب نے ہاں جی اور چار پانچ سو سال پہلے نے آپ دے اندر پہ لکھتے ہیں غوث پاک میرا سرکار سیخال شریف ہوا کچھ عرصے بعد غوث پاک میرا قبرستان شریف الغین زیارت زیارت قبر انور دے گرمیا دا وقت لما وقت فلو رین دع فرماندے پریشان مریدین مری جماعت دے دعا منگی منگدیا بہت وقت گزر گیا کافی وقت تو بعد چہرے مبارک مسکراہٹ آئی پریشانی دور ہو گئی مسکرا کے ہس کے سرور نال آپ واپس آدھے کی میں جنتی جنتی جوڑا پا کے ہے سر تو تاج سجایا پیر پیرا چی جنگ نے سونے دے پر سجا ہتھ حرکت نہیں کرتا ہل نہیں میں پوچھا حضور خیر پریشان میں ہو گیا آپ فرما دے ابدل کا آزمان تین بولدہ کے نہیں تین ستا سا ایک بار اس نیت نال تین دکا دتا سو دریائے بدلا سردی سی وا ڈگا سر آپ آدمی نے جدو میرے مرشد نے میون اسلے تھکا دل کے اندر ذرا برابر بھی مرشد کے خلاف خیال دی بجائے میں یہ سوچیا بہار چلو گسولی سی چیب چیش میں جان کے گالا بھی لیں جان کے چکر بھی دے دیں بولتا نہیں گرمی جائے گا گے تیرے میں چل گا نئی نہیں کھائے گا تو لگا نیت مار بیٹھے نے ہاؤس باغ میرا فرما نے میں نیت کر لی سردی پاویں جو مردی میں ایک جوڑا کپڑے باہر کہ میگیلا نہ ہو جاوے باہر نکلایا فرمایا میں آ گیا مرشد فرما نے جہاں دکا ہاتھ میرا سکھ گیا چلتا نہیں پیا ابدل کا میرا مہربانی فرما مین پک کے رب نو ارد کر رب تیری نہیں موڑے گا نارا تک بھی سین سو او یاد پی سن فریاد پیرا میں آخ سنا کار تر ج مینو نہ کوئی ہوئے میرے جنو میں سڈ پتیک نا مینو بہ دو پیر پیال کردہ سونے دعا مگاس پاک فرمند نے میں دعا منگی پنج ہزار اللہ دلیا ہات چکے مولا خالی نہ رب سونے بندے نو نیاز مند رکھن دی خاطر بندے نو نیاز مند رکھن دی خاطر ایک بےت چھپا چڈیا ہے کی ہر ایک دن نیاز نال پیش آ کے دعا کرانی کوئی, کوئی پتہ نہیں چک چکد حضرت اللہ عمر شریف اپنی شریک رکھی نہ سن بزرگ فرمند حدیث آپ سلاد تو مائیا خڑکا کے میں محمد نو اپنی دعا مولا روم فرماندتے جو باغ کے آخرا چڑی ہزار والی ہاتھ اٹھائے جڑے دنیا تو چلے گئے یا مولا ابدل کادر نے ہاتھ نہ موڑی خالی نہ موڑی مہربانی فرما فرماندے نے دعا منگدار رہا وا میرے پیر ہاتھ اٹھا جائے قبر شریف ہاتھ نال ملا میں خوش ہو گئے مسکرا کے واپس آیا شکر مولا سن لیے تجل جن ماں دیکھنا سننے لگے لوگ مجبور نے انہوں نے اگلے بحریلی تو لگ یا امام الگ یا کسی نقش بندی تو لگ وہ اپنے مرشد کے قدموں میں وہ اپنے مرشد کے قدموں میں وہ اپنے مرشد کے قدموں میں وہ اپنے مرشد کے قدموں میں, میں، چلدیا چلدیا سارے جاس لئے قدم کسی ڈیا کسی ڈیا جہمتا کر کے گوس پاک فرماند قدم نبی وا الا قدم ہر نہ قدم ہے اور میں اپنے نانے محمد قدم ہے قدم ادب فرمایا قدم بول کے سوفیا لیند نے سفت مراد کی مراد لفتان سفت آئی اور مناسب رکھ سونے نے مناسب ہر کرتا تھا تجھ سے در در سے سک اور سب سے ہے نسبت مجھ کو تجھ سے در در سے سک اور سب سے ہے نسبت تجھ کو میری گردنگ میں بھی ہے دور کا ڈورا بہ آخر ہزور میں تیرے نسبت تیرے دروازے دربار تیرے دربار نہ نسبت نسبت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 کوئی نسبت رکھنے سنا ایک جا کے مناسبت عجیب جی جوڑی جیسا اشارہ میں پہلو کی وہ آخر نے ایک ہے محمد وہ ہے بارہویں یہ ہے سونا یارویں بارہویں اچھا یارو یارہ پہلو کے بارہ یار لیکن قدرت نے یارویں بعد بارہویں پہلو کیتبے جو دسنے سن لیکن وہ اندرے عجیب رنگے رنگ کہ اللہ تعالی نے بار بھی بارہویں کچھ آن نہیں دوں نہیں آن دتا لگے محمد مستفا کے بعد ولاقت ہوگی نبوت کا دروازہ بند اب جو ولات ہوگی وہ یارویں بارے کی ہوگی تاکہ پتہ لگے ملے ہو تخوی نسان نار تخوی نر یا غور جب گیاروی بر وی اللہ حضرت راہ حسن رضا صاحب نے کیا غور جب مہم سونے جدو یارو باروی دو غور کیا نا تو تے ایک مشکل مہیما حل ہو گیا کھل گئی مشکل کی مہیم حل ہوا تمہیں جڑے سمجھنے والے لوگ جانگے اسے اردو تو سے حق ایسا یارویں بارہویں مہینے کٹھے نے دو مہینے کٹھے نے مہینے کٹھے نے لیکن بار بارہ اے یار آئے وہ بارہ یارہ ایک دہار تھلے ایک دہار تھلے پتا لگے وہ خاتمن بجین ہے یہ خاتمین ولاک تھلے پربوتے ہوئے وس لے بے فسل جی گیارہویں بارہویں کوئی فاصلہ نہیں